میرے محترم میں نے خلاصے کے اندر بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر دلائلیں نکلیاں ہیں توحید کے لیے ٹھیک ہے نا اور دعوی ہیں دعووں کے اوپر دلائل دیے گئے پہلا دعوی کیا تھا حسلم ذات اللہ دوسرا حسن غائب ذات اللہ تیسرا دعوی کیا تھا ما یوہا کی تبلیغ کرو بہادر بن کے چوتھا یہ تھا مو نے دین ان سے مانتے ان کو سنگی چار دعوے ذہن میں ہیں اب دیکھو یہ کس سے چڑھ رہے ہیں ان دعوی کے بربر تب پہلا قصہ پہلے دعوے سے مطالعے حسر و ذات اللہ پہلا قصہ پہلے دعوے سے مطالعے لو علیہ السلام کی قوم کہاں رہتے تھے تم بتاؤ وہ عراق کے اندر رہتی تھی پڑی ہوئی چیزیں بڑھا دیتے کہاں رہتی تھی عراق کے اندر اور اب تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف قوم اس کی کہ یہ انی لکم نذیر مبین اس کے نیچے لکھ دو مؤخر سمجھاتا ہوں میں آپ کو انی لکم نذیر مبین کے نیچے کا لکھنا ہے مؤخر اللہ تاب اللہ کے نیچے لکھو مقدم لکھ لیا جی مقدم اچھا جی اب مقدم و کر کے مانا کرو کہ آپ لوگوں کو چیز آسانی سے مر رہی ہے سمجھے ہاں نے یہ موتی حاصل کی ہیں ہوتے لگا لگا کے ساری ساری رات سمجھے جی اب مانا کرو جی البتہ یہ بھیجا میں نوح علیہ السلام کو طرف قوم اسی کے اب کس کا مانا کرو گے جی؟ تم بتاؤ ہاں ان سے پہلے بائیں مقدر ہے بائیں تو کہ نہ عبادت کرو تم کسی ایک کی سوائے اللہ کے تو یہ پہلے آ جائے گا انی لکم نذیر مبین اب اس کا معنی کرو اس سے پہلے فکالا مقدر ہے نے اس کو کہا کہ یہ توحید لے کے جاؤ توحید کی تبلیغ کرو پس کہنے لگے بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں ظاہر ظہور یہ ہے تخبیر اجمالی یہ تقویر کیا ہے اجمالی اب آج اس کی تفصیل ہے کہ کیسے ڈراتا ہوں انی اقاف والے کو مذاق جو یہ تفصیل انظار ہے اب معنی سمجھ گیا بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر آغاب دن دردناک کا پکا ملازین کا فرو حضرت نور علیہ السلام نے جب تبدیل شروع کی تو پہلے پہلے کس نے مقابلہ کیا کوئی سردار تحود قوم بھی دین کا کام کرو گے تو سردار مخالف ہوں گے سوچ لینا غریب نہیں مخالف ہوتے اناد قوم لکھ لو مضمون لکھو مختصر اناد قوم کو سردار جن نے کف دیا اس قوم سے ما نرا کا بشر مثلا اعتراض نمبر اے نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر بشر بشرآب جیسا اور بشر نبی نہیں ہوتا وما ماں نرا کا نمبر دو اور نہیں دیکھتے ہم تجھ کو کہ دے ہوں تیرے مگر وہ لوگ جو رزیل ترین ہیں ہمارے تیرا ساتھ دینے وہ ہیں، والے ہیں کون رضیب ترین غریب ہیں موچی پالی زنجے گھٹیا قسم کے لوگ تیرا ساتھ دے رہے ہیں مگر وہ لوگ رضیو ترین ہم میں سے انہوں نے تیرا ساتھ لیا بادر رائے سرسری رائے سے بادر رائے کا منع ان کی فکر جو ہے زہری فکر ہے ان کا دماغ گہرا نہیں چلتا سمجھے جی سر رائے ہے ان تو تیری اتباع کرنے والے ایک تو گٹیا قسم کے, کے لوگ ہیں دوسرا تیری اتباع باہر ہورو فکر کے کی سوچا نہیں ہے سر سری رائے سے تو امبیال مسرات کے ابتدا کے اندر متبین کون ہوتے تھے وہ غریب لوگ حضرت نے بھی فرمایا باز علیہ السلام غریب آسما بذا فتو بالل اور آپ لوگ کام کریں گے غریب آپ کا ساتھ دیں گے دنیا دار نہیں دیں گے تو خوش ہونا غریب ساتھ دیں گے تو خوش ہونا کہ انبیاء کے ہامی بھی کون ہوتے تھے غریب ہوتے تھے یہ مخلص ہوتے تھے وما نرا من فاضل یہ نمبر کتنی تین اور نہیں دیکھتے ہم واسطے تمہارے اپنے پر کوئی فضیلات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 اور دی اللہ تعالی نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے رحمت کے نیچے دیکھو نبوت فمیت پوشیدہ کی گئی ہے نبوت تم پہ تو ہمارا کام تو ہے سمجھانا ہمارا کام سمجھانا ہے یارو اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو کوئی جو مبلغ ہوتا ہے وہ ایک چیز حق سامنے رکھ دیتا ہے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 مع تم لہکار ہوں اور تم مکر سمجھنے والے ہوں میں یا قوم کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی یا مبلغ مفلص معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے یہ غرض فاصد ہوتی ہے تو غرض فاصلے کی نفی کی گئی اے میری قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس کے مال کا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 نہ پڑھے علیحدہ پڑھو فرمایا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا اس نے کہا غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھے یہ تو ہاکے میں بخار کا حال تھا سمجھے تو فرمایا میں غریبوں کو دور نہیں کر سکتا غریب مجھ کو کیا ہے پیار ہے ٹھیک ہے جی وہ آنا بے تارے دل عظیم اور نہیں میں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو مومن ہیں ہے کیوں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 ابھی ہمیں چاہیے غریبوں کو نہ ہٹائیں ان سے محبت کریں پیار کریں بھیا قوم اے میری قوم کون مدد کرے گا میری اللہ کی گرفت سے بالخذ اگر میں ان کو ہٹا دوں کیا نہیں سمجھتے تو غلط مندی خزائے اضال شبو اور منصاب نبوت انہوں نے وہی شبہ پیش کیا جو آل کر بیتی صاحبان کہتے ہیں کہ نبی کا ہوتا ہے جی عالم الغیب بھی ہوتا ہے مختار کل بھی ہوتا ہے اور نور ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں نا بتتی لوگ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے تیرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں لہذا تو نبی نہیں ہے تو فرمایا کہ منصب نبوت میں یہ داخل نہیں کہ عالم الغیب ہو عالم الغیب کون ہے اللہ اور نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے مختار کو ہوں اور نہیں جانتا میں غیب کو نہیں کہتا میں کہ میں کیا نور ہوں بلا کو اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے مطالعے غریب کہ حقیر سمجھتی ہیں ان کو تمہاری آنکھیں کہ ہر گیندمی دے گا ان کو اللہ تعالی خیر و ثواب ہاں جیسے تم نے گمان کیا ہوا ہے باقی تم کہو کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے تو کھوٹ جانے خدا جانے مجھے تو یہ مخلص معلوم ہوتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کے جو ان کے دلوں میں ہے انی عزل ظالمین اگر میں ان کو ہٹاؤں تو میں کیا کہوں غالمین میں سے ہو جاؤں کالو یالو لو ہو اناد کو خر ان کہا اے نوتا تاکہ کی جھگڑا کیا تو نے ہمارے ساتھ بات بہت جھگڑا کیا لے وہ عذاب جس کا وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے جواب مطالبہ پر میں عذاب لانا خدا کا کام ہے میرا کام ڈرن ہے سوائے سی لائے گا تمہارے پاس عذاب اللہ اگر چاہے گا لیکن اس وقت تم ہرا نہیں سکو گے جب عذاب آیا اور نہ نپا دے گی تم کو خیر خائی میری اگر ارادہ کروں میں یہ کہ خیر خی کو سے تمہارے اگر اللہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ کیا کرے گمراہ کرے کوئی ہے رب تمہارا اور اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے تو نوح علیہ السلام نے مختار کل کی نفی کی اپنے سے یا نہیں جی کہ اللہ اگر گمراہ کرنا چاہتے تو میری خیر خیت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی میرے عزیز رور کرنا درمیان میں ام یقولوں افطرا اور آگے ہے وہ اوہ نو تو اوہ اہل نو نوح علیہ السلام کی بات ہے ام یقون یہ درمیان میں کیا ہے اس کے متعلق دو کال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جملہ مو ہے لکھ لو جملہ مو برائے شکوا کفار مکہ جملہ مو برائے شکوہ کفار مکہ جب حضور نے قرآن سنایا مکے کے کافروں کو اور خاص طور پہ یہ لو علیہ السلام کا قصہ بھی سنا ہے حضور نے تو کافر کہنے لگے مکے کے کیا ہے محمد تو اپنی طرف سے گھڑتا ہے یہ نوح کا قصہ بھی تو نے اپنی طرف سے گڑا ہے سمجھے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے تو یہ جملہ موترزہ ہوا یا نہیں وہ پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہے اب کس کی بات ہے حضور کے ساتھ کفار مکہ کی بات ہے کیا کہتے ہیں کفار مکہ کہ گھاڑ لیا اس کو حضور نے جواب شکوا آ فرما دیے اگر میں نے اس کو گڑا ہے قرآن کو کسا نو کو تو میرے ذمے میرا جرم ہے اور میں بری ہوں اس سے کہ تم جرم کرتے ہو یہ سمجھ آ گیا جی آگے بہو ہے اللہ نو کہ نو علیہ السلام تو آیا ہے یہ قول تو ہے حضرت شاہ عبد القاضر رحمتہ اللہ علیہ کہا کہ یہ درمیان میں کیا ہے جملہ وہ طرزہ ہے لیکن ابن عباس کرواتے ہیں کہ اس کو نوح علیہ السلام کا تتیمہ بناؤ ابن عباس کے نزدیک ہے نوح علیہ السلام کے قصے کا تتیمہ ہے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ قلون کون کہہ رہے ہیں اارے مکہ اور کس کو کہہ رہے ہیں حضور کو اب لو علیہ السلام کے قصے کا تتیمہ ہوگا تو یوں مانا ہوگا کہ لوح کی قوم نے نو کو کہا جب لو علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی یہ تبلیغ ہے نا سامنے لو کی قوم نے نو کو کہا کہ نو یہ جو تبلیغ تو کر رہے نا خدا کی طرف سے نہیں تو اپنی طرف سے گھڑتا ہے تبلیغ اپنی طرف سے گھڑتا ہے پھر قرآن کی بات نہیں ہوگی ام یقولون کیا کہتے ہیں قوم میں لو کہ گھاڑ لیا اس تقریر کو پہلے افطرا ہونے کا کرتے تھے قرآن کو گھاڑ لیا آپ کہہ دیے اگر میں نے گھڑا تو میرے سے آپ سمجھے بات تتیماں قصاء لوہ بھی بن سکتا ہے اور حضرت شاہ صاحب کے نزدیک درمیان جمرہ اتر گیا اچھا جی اب لو علیہ السلام کی طرف وہی ہو گئی کہہ لوں تیری قوم میں سے جتنی ایمان لانے تھے ایمان لا چکے اب اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا باقی تو غم ناد بھی نہ ہو یہ تقبیر میں لکھا جکا چکا ہے سنجے کا کوئی امید نہیں اسے اور وہی کی گی طرح لو کے اندر تاریخ ہرگز نے ایمان لائیں گے تیری کاؤں سے مگر جو ایمان لا چکے بس نہ غم کر تو بس اب اس کے کر رہے ہیں واسن کل <تصفيق> ہم نے ان پہ طوفان کا عذاب بھیجنا ہے لہذا تو کشتی تیار کر جس کے اندر تو کس کو سوار کرے مومنین کو سوار کرے اور اپنی ضروری اشیا رکھے وہاں اور بنا تو کشتی کو ہماری نگرانی میں جو نے کہا من ہماری نگرانی میں ببا جنا ہمارے حکم سے اور نہ بات چیت کرنا میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں اب ان کا کتی فیصلہ ہے کہ ان محرکھوں یسنول خود اب نور علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی بنا رہے تھے نور علیہ السلام کشتی کو اس کے اندر دونوں استعمال ہیں خود بناتے تھے یا کاریگروں کے ذریعے بناتے تھے جب کشتی بنانی شروع کی نا تو اس کی قوم کے سردار گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے چاہ کون کا نبی ان کا نجارا اے لو پہلے تو تبوت تو کے دعوے کرتا تھا نبی تھا آپ کیا بن گیا بڑ ہی بن گیا نجار لکڑی کا کام شروع کر دیا ایک مزاق یا دوسری مزاق یوں کرتے تھے کہ دیکھو اے پانی کا نام نشان نہیں پانی کا یہ خشک ہے ریگستان ہے پانی کا نام نشان نہیں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 تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے ترائے گا کہاں دیکھو جی وہ کل اور جب گزرتے اس کے اوپر کوئی سردار گزرتا اس پہ کوئی سردار اسی قوم کا تو مسکری کرتے ہو اسے کال حضرت نے فرمایا اگر مشکری کرتے ہو نا تم ہم سے ہم بھی مشکری کرتے ہیں تم سے اس کا معنی حال والا بھی ہے استقبال والا بھی ہے تم ہم سے مسکری کرتے ہو ہم تم سے مسکری کرتے ہیں کہ خدا کا عذاب کس پہ ہے سر پہ ہے اور بے پرواہ کر پر رہے ہو تم یہ مسکری ہے یا نہیں ہا حال کا معنی استقبال کا معنی یہ ہے کہ اب تم مسکری کرتے ہو جب عذاب کے اندر ڈوبو گے تو ہم مسکری کریں گے جیسا کہ تم مسری پہ جان لوگے تم اس شخص کے آئے گا اسے پر عذاب رسوا کرے گا نازل ہوگا عذاب دیں گے جا مرونا آ گیا جی ازا یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا عذاب کا اب جوش مارا تنور نے تنور کے بھی تین معنی لکھو ایک تنور کا معنی ہے معروف تندور یہی تنور تمہارا جس پہ روٹی پکتی ہیں یہ عراق کے اندر تنور تھا پہلے پہلے تنور نے جوش مارا اسی تنور سے پانی آیا بہر تنور معروف نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا کہ کے اندر اس چشمے کا نام کیا تھا تنور تھا تنور معروف نمبر ایک نام چشمہ نام چشمہ نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ تنور کا معنی کرو واجھول الارض کیا کرو جی واجھول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 جانوروں کے ہر نو سے جوڑا جوڑا زوجین جین منا وہ کہا کیا جوڑا نارا اور مادہ اس نین تاق ہے اس کی سوار کر ہر نو سے جانوروں کے ہر نو سے جوڑا جوڑا و آہلا کا اور اپنے آل کو بھی سوار کر درمیان میں چھوڑ دو وہ من آ وا آپ من آ من کاسے اڑے گا تالتا. اپنے آل کو بھی سوار کر اور کس کو سوار کر و من آمنا مومنین کو بھی سوار کر علا من صابا کا لہ کور ہاں اگر وہ جن کے اوپر سب قد کر چکی بات عذاب کی تیرے آل میں سے ان کو سوار نہیں کرنا وما بما ماہ کلی اور نہ ایمان لائے ساتھ لو علیہ السلام کے مگر تھوڑے اسی تک لکھ لو تقریباً انتیاسی تک کی سوار ہو گئی وکالر کبوفیا بسم اللہ مجرحہ مرسا تو لو علیہ السلاط اسلام نے اپنے متبین کو فرمایا کہ جس وقت سوار ہونے لگو نا کشتی پہ تو یہ وظیفہ پڑھنا کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے یہی دعا پڑھنا اور پھر میں سوار ہو جاؤ تم بیچ اس کشتی کے قائلین بسم اللہ سے پہلے کیا مقدر ہے قائلین سوار ہو جاؤ بیچ اور کشتی کے درا حال کے کہنے والے ہو یہ لفظ بسم اللہ مجرحا و مفصحا سات نام اللہ کے ہے جاری ہونا نا اس کشتی کا اور ٹھہرنا اس کشتی کا بے شک رم میرا بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ بس بلّہ جار مجرو متعلق صاحب کے خبر مقدم مجراہ مرسا مفتا مختر محقوف ہے محقوف ایک بار سمجھ لیجیے یہ مرسا ہے نا یہ مستر میمی ہے ٹھہرنا اس کا اسی طرح مجراہ یہ بھی کہ مستر میمی ہے یہ مجر حاصل اصل میں کہتا جیسے مرسا یہ بھی کہ مجراہ دونوں مستر میمی ہیں لیکن ہماری یہ قرآن کس کاری کی ہے ہفس کی ہے نا تو ہفس امالہ کرتا ہے کیا جیسے کاریوں کو دیکھا ہے وزا کی بجائے کیا پڑھتے ہیں وز پڑھتے ہیں تو آپس نے ایمالا کیا ہے مجراہا کی بجائے مجر ہا سمجھے جی واہ موجن اے موج جمع ہے موجہ کی اور یہ کشتی جاری ہو رہی تھی ساتھ ان کے موجوں کے اندر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 منافقانہ انداز اس نے اختیار کیا ہوا تھا تو لو علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بھی مومن ہے سوار ہو جائے وہ دل میں حالانکہ منافقانہ طریقہ اختیار کرتا تھا تو نو علیہ السلام کو جو حکم تھا مومنوں کو سوار کرو تو انہوں نے کہا یہ بھی مومن ہے کہ سوار ہو جائے لیکن وہ دل میں تو کافی بےمان تھا؟, تھا وہ سوار ہونا نہیں چاہتا تھا لو علیہ السلام کے ساتھ دیکھو اور دوسرا قول یہ ہے تو چا کافر تھا بخارا لوہوں نے اپنے بیٹے کو تھا بیچ کنارے کے اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور نہ ہو تو ساتھ کافروں کے تو قول کتنی ہے جی ایک یہ کہ بظاہر بغیر تھا مومن تھا تو وہ من آ میں داخل ہوا یا نہ ہوا کس میں داخل ہوا من آ کہا مومنین کو سوار کرو اس کو مومن سمجھتے تھے اور اگر بالکل چٹا کافر تھا تو کس میں داخل ہو سکتا تھا احل کا کیا پر میں کو بھی دو داخل کرو باقی منصا پاک لہل کال کی تو مکمل تشریف تھی ان کے پاس لو علیہ السلام کے پاس نہیں تھی وہ آگے ہوگی آگے تشریف اب یہ کوئی آدمی کہے کہ لو علیہ السلام سلام کیوں بلا رہے تھے تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے نہیں اگر بظاہر مومن تھا دل میں کیا تھا کافر تھا تو لو علیہ السلام نے اس لیے کہا ہمارے ساتھ سوار ہو کے مومنٹ سمجھو اس کو اور اگر زہراً کیا تھا کافر تھا تو لو علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا اپنے آل کو سوائے میرے آل میں تو ہے باقی اللہ من صاحبہ کا لہر قول کی تشریح کی تھی اللہ تعالی نے وہ نہیں کی تھی نہ وہ آگے ہونی ہے اچھا جی سوار ہمارے ساتھ نہ او سات کافروں کے قریب ٹھکانا لوں گا جگہ لوں گا پہاڑ کے بچائے گا مجھ کو پانی سے فرمایا نہیں پی بچانے والا آج کے دن اللہ کے سے مر رہا مگر وہ شاخ جس کو اللہ تعالی رحم کرے وہ بچ جائے گا یہ مر رہم کے نیچے لکھو اس پہ سنا کیونکہ جس پہ اللہ تعالی رحم کرے وہ آصم ہوتا ہے یا مرحوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرہوم اور معصوم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 ان پہ دونوں طوفان سے زمینی بھی تھا اور جیسے ہمارے اوپر ایسے نہیں آئے زمین کا سیلاب بھی اور آسمان کی بارے بھی وہ زل اور خشک ہو گیا پانی وہ کوزیامر قصہ ختم ہو گیا اچھا جی کشتی تیرتی رہی دی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کافر تو مر گئے نا حکم آ کے زمین اب پانی کو کیا نگلو تو جلدی جلدی پانی نیچے اترنے لگا اور حضرت نور کی کشتی کہاں بیٹھ گئی جودی پہاڑ پہ یہ عراق کا علاقہ ہے موسل کا وہاں جودی پہاڑ ہے اب بھی موجود ہے وہاں لوگوں نے دیکھا ہے سمجھے اور ٹھہر گئی جودی پہاڑ کے اوپر اور کہا گیا بو دل قوم ظالمین دوری ہے رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو کیا ظالم ہیں؟, ہیں اس طوفان کے متعلق صاحب روح المانی لکھتے ہیں دونوں قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں آیا اور ایک قول یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر آیا کون سا ملکا نو رب بہ التجائے اور پکارا لوہ نے اپنے رب کو اب دیکھو لو علیہ السلام جو اللہ کو پکار رہے ہیں نا تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نو علیہ السلام کا پکارنا اس وقت بالکل ایسے بیکار نہیں تھا کیوں؟ کہ جا تو منافق تھا وہ تو لو علیہ السلام وہ اس کو کیا سمجھتے تھے مومن سمجھتے تھے تو یا لو علیہ السلام کا خیال تھا کہ اللہ نے فرما کا اپنے آل کو سوال کرو یا میرے آل میں سے باقی اللہ منصاب کا لشریح آئے نہیں وہ تو آگے اللہ تعالیٰ خود کریں گے نا اور پکارا لو نے اپنے رب کو عرض کیا ہے میرے رب بے شک میرا بیٹا تو میرے آل سے ہے اور بے شک وادہ تیرا سچا ہے اور تو ہے کہ آل کو بچائے گا کالا جواب ربانی فرما اے نو انہو بے شک یہ نہیں تیرے احل میں سے اے تیرے احل سے مراد میری تھی موم نہ آل اللہ فرما رہے ہیں جو نجات پانے والے تھے یہ اہل ناجی میں سنی کس کے اندر ہے من منصابہ کا قول میں تھا اور اس کی ماں جو تھی نا کی وہ بھی کافرہ تھی سمجھے واحلہ اس کا نام تھا وہ بھی کار کو ہو گئی تھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا تم کو قرآن میں ہے نہیں کہ علیہ السلام کی بیو کافرہ تھی یہ امرات اب و اپنا ذرا ما صلی اللہ جی مرات کا فرمراہ وہ تھا نہیں قرآن پاک میں یہ کافی دن دو شک وہ نہیں تیرے آل سے جو نجات پانے والے کیوں عمل غیر و اس کے لیے اس لیے کہ اس کے ایسے عمل تھے جو اچھے امال نہیں تھے یہ زو امبل ہے اس سے پہلے زو لکھ لو صاحب لکھو یا زو بے شک یہ صاحب ہے ایسے عملوں کا جو برے ہیں بس نہ سوال کر تجھ سے اس چیز کا کہ نہیں واسطے تیرے ساتھ سے سے کوئی علم میں نصیحت کرتا ہوں تو اس کو روکتا ہوں اس سے ہو تجانوں سے ایسے سوال نہ کر جو انجان کرتے ہیں یعنی جہل کا منہ کیا کرنا ہے انجان تو اللہ تعالی نے کنان کو لو علیہ السلام کے آل سے خارج کر دیا یا نہیں کنان کو نور علیہ السلام کے حال سے کیا کر دیا خارج کر دیا اب تمہارے سامنے لوگ آتے ہیں اکثر سید شیعہ دعویٰ, دعویٰ کرتے ہیں ہم کل ہیں سید ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر شیعہ ہیں یہ کیا حضور کا خاندان بن سکتا ہے جب کنان نو علیہ السلام کا خاندان نہیں بن سکتا ان نہ یہ کیسے خاندان بن سکتے ہیں لہذا یہ جو ہے نا بد اعتقاد لوگ یہ اس لائک نہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے بد بدعتقا ہاں ایک سید ایسا ہے جس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے مواحد ہے لیکن کو گناہ گار ہے تو اس کا احترام کر سکتے ہو بد اعتقاد احترام کے لئے نہیں یہ بات سمجھیا نہیں سمجھ چلی قال رب اب نو علیہ السلام نے عرض کیا میرے میں پناہ ہوں ساتھ یہ کہ سوال کروں ایسی چیز کا کہ نہیں واسطے میرے ساتھ ہوئی اور اگر ت نے نہ بخشا میرے لیے گزشتتا اللہ تک پھر لے کے نیچے کا لکھو گزشتا غلطی نہ بخشی اور آئندہ رحم نہ کیا تو ہو جاؤں گا حاضری سے کی لال خاتمہ قصہ اب کسا ختم ہو رہا ہے جی خاتمہ قصہ کہا گیا ہے اتر جاتو ساتھ سلامتی کے جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تیرے اوپر بھی ہیں والا او مین اور ایسی جماعتوں پہ ہیں جو تیرے ساتھ ہیں یہ معنی لکھ لو اور میں ترکیب سمجھاتا ہوں یہ برکتیں توچپے بھی ہیں اور ایسی جماعتوں پہ ہیں جو تیرے ساتھ ہیں بھائی یہ لفظی معنی اگر کرو تو مانا گڑبڑ ہو جاتا ہے اومام ان کے بعد کیا لکھا ہوا ہے دو من ایک من ہے ایک من ہے تو معنی یوں ہوگا اور اوپر ان جماعتوں کے جو کہ ہونے والی ہیں ان سے جو تیرے ساتھ ہیں یہ معنی ٹھیک بنتا ہے غلط ہے لہذا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 واہمام عل کفار جو تیرے ساتھ جماعتیں ہیں، ان پہ تو ہیں بچتے ہیں واؤ اور بعض جماعتیں ایسی ہیں یہ کون ہے جی عال کفار کہ قریب نفع دیں گے ہم ان کو پھر پہنچے گا ان کو ہمارے سر صاحب دردناک تل کا منم بال غیب یہ تل کا مینم بال کے ساتھ ان کو فوائد قصہ فوائد قصہ اس قصے کے دو فائدے ہیں ایک اس بات رسالت حضرت کی رسالت کو ثابت کیا گیا دوسرا آپ کی تسلی اس بات رسالت تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ لو کا غیب کی خبروں سے ہے وہی کرتے ہیں ہم ان خبروں کو تیری طرح نہ تھا تو جانتا ان کو تو نہ تیری قوم پہلے اس سے تو حضور عالم الغیب بہادر نازر ہوئے جب آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہی کی تو کیا ثابت ہوا پیری سالت ثابت ہوگی نہیں سال ثابت ہوگی سمجھے یہ تسلی رسول ہے صبر کر تو اچھا نتیجہ ہے مستقین کے لیے میرے محترم یہ پہلا قصہ تو آ گیا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 ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام